بسم اللہ الرحمن الرحیم وبی نسلئین و صلی اللہ علیہ نبی جنا محمد علی وصحبی اجمعین اما بعد میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اتنی دیر تک ہم قواعد فقیہ کے معانی اس کی اہمیت اور اس کے فوائد زیادہ اور قائد فرق اصول فقہ اور قوال الف کو ہم نے جانا ہے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس علم کا یا اس علم کی تدوین کب سے شروع ہوئی کب سے اس علم کو لوگوں نے مستقل کتابوں میں لکھنے کی کوششیں کی ہیں اس علم کے تدوین کا تین مرحلہ ہے ایک مرحلہ آغاز شروع بگننگ کا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ ہے فروغ گروئنگ کا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ ہے تنسیخ اور ترتیب اور رسوخ کا مضبوط ہونے کا مرحلہ یعنی شروع شروع میں کتاب لکھنی شروع ہوئی تو وہ دائیں بائیں دائیں بائیں کچھ چیزیں چھوٹ گئیں کچھ لکھیں گئی کچھ, لکھے گئے, کچھ چھوٹ گئیں پھر اس کو اللہ کرام فروغ دیتے گئے لکھتے گئے اور بعد میں آ کر اس کو مستحکم انداز میں اور محکم انداز میں لکھ کے کتابی شکل میں آپ کو ہم آپ کو ہدیہ دیا اس کا تین مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہم شروع کرتے ہیں اور پہلا مرحلہ ہے آغاز اور نشونما کا مرحلہ یعنی اس علم کا آغاز کب ہوا اس علم کا نشونما کب سے شروع ہوا اور یہ علم کا علم کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہر شرعی علم کا اساسی زمانہ تشریعی دور ہوتا ہے جتنے بھی علوم شرعیہ علوم شرعیہ کسی کہتے ہیں ایک علوم شرعیہ علوم غیر شرعیہ دیکھیے میں ایک بات کی طرف آپ لوگوں کو توجہ کرنا دلانا بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے بخاری شریف کی جو حدیث پڑھی تھی شروع میں میورد اللہ بح خیر فقر حو کی دین یہ فقر اللہ تعالیٰ اس کو فطر عطا فرماتا ہے دین. تو کیا فقہ سے مراد کیا مراد ہے فقہ سے مراد علم ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہی فقہ ہے حدیث نہیں ہے تفسیر نہیں کیا ہے تو فقہ سلف کے اصطلاح میں فقہ الدین کہتے ہیں ہر وہ علوم شریعہ ہر وہ علوم جس کا تعلق شریعت سے ہو جس کا تعلق شریعت سے ہو شریعت سے مطلب کیا ہر وہ علوم جو مسائل کو آسان کرنے میں مسائل کو بیان کرنے میں کام آئے اسی کو شرعی علوم کہتے ہیں ہر وہ علوم جو قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہو وہی شرعی علوم ہے وہی شرعی علوم ہیں اور ہر شرعی علوم کی جڑ ہر شرعی علوم کی بنیاد وہ اللہ کے رسول کے زمانے ہی سے ہونی چاہیے اگر وہ علم اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں پایا گیا ہے تو وہ شرعی علوم نہیں کہلائے گا تو آپ کہ کیا قبائد اللہ میں تھا یا نہیں تھا تو آئیے ہم جانتے ہیں اس کو ضرور تھا. ہاں. ان کے زمانے میں لوگ دماغ اور قلب سے استعمال کرتے تھے اب ہمیں چونکہ عربی ہم نہیں ہیں ہم اجنبی ہو گئے ہیں لہذا اب ہم کو کتابی شکل میں پڑھنا پڑتا ہے ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی آج ہم عربی سیکھتے ہیں کہ آدمی ہے. ہاں. پہلے زمانے آپ کہیں کہ مولانا صاحبہ کرنے سے پڑھتے تھے زمان ہی تو تھی. ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ ان کی زمان دماغ, دماغ میں یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں سبق تھیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کے جو روز مرہ کے معمول تھا اور چونکہ ہمارا معمول نہیں ہے لہذا ہم کو الگ سے پڑھنا پڑتا ہے لہٰذا ابھی جان کہ ہر وہ علوم جو شہری کہلاتا ہے اس کی بنیادی بنیادی طور پر اس کا آغاز اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہے تو شریع علوم نہیں ہے. اس لیے میں نے لکھا ہے کہ ہر شریعی علوم علم کا اساس زمانہ تشریعی دور ہے یعنی شریعت کا دور ہے تشریحی کا مطلب شریعت کا دور شریعت کا دور وہ ہے جہاں شریعت جس زمانے میں شریعت بنتی تھی اس وقت ہم کسی چیز کو شریعت بنا نہیں سکتے ہیں شریعت اس زمانے بنتی تھی جب آسلم پر روحی ناظر ہوتی تھی آ, اللہ تعالیٰ تھے یا, یا اللہ کے حکم, کے حکم سے آپ کو فرمان جاری کرتے تھے اس کو کہتے ہیں تشریعی زمانہ شریعت کا زمانہ تو ہر وہ علم جو شریعی ہے اس کا وجود تشریعی دور میں ہونا ضروری ہے اور قواعد فقیہ کا وجود معنی اور مدلول کے اعتبار سے یعنی کتابی شکل میں نہیں لکھنے کی شکل میں نہیں ذہن و ذہن میں اور معنی میں بول چال میں یہ ش, شریعت کے دور ہی میں کرتا جائے گا الخراجمان جانتے تھے اس طرح سے پڑھائی نہیں ہوتی ان کی کتابی شکل میں نہیں تھی سب جانتے سب کو پتا تھا کہ ہاں آلمورا قز الراہن یہ سارے قواعد سب جانتے تھے روز مر رہا کیا بولتا جیسے جیسے ابھی اگر آپ کو کوئی فون کرے گھنٹی بجے تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کوئی کوئی کر رہا ہے مجھے اٹھانا چاہیے نا اٹھانا چاہیے تو یہ اس طرح سے ان کا بدی ہی تھا ان کی روزمرہ کا معمول ہی بن گیا تھا ان کو بولنے کی نہیں پڑتی تھی پڑھنے کی نہیں پڑتی تھی تو یہ اور قواعد سکھیا میں نے کہا قواعد سکھیا مانا اور کے اعتبار سے یعنی ان کا مانوی طور پر اس کا وجود صحابہ کے زمانے میں تھا رسول کے زمانے میں تھا اور صحابہ کرام اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی دو استعمال ہی کرتے تھے قرآن مجید کے بعض الفاظ نیز احادث مبارکہ کے بعض جملے فقہی قواعد یا شریحی قواعد کی عکاسی کرتے ہیں آپ کو میں چند مثال پیش کروں گا کہ قرآن کی بہت سارے ایسے آیتیں ہیں جو بالکل قاعدہ نما ہیں قاعدہ نما ہے اور احادث رسول کی بہت ساری ایسے احادیث ہیں جو بالکل قواعد اور تعویم کی زبان سے بھی بہت سارے ایسے الفاظ نکلے جو قاعدے کے مان میں رکھتا ہے بالکل قاعدے ہی ہے تمہیں بیان کروں گا ابھی دیکھیے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ قاعدہ کا وجود اس زبان میں تھا یا نہیں تھا آپ میں کہہ رہا ہوں کہ تھا اور کیا دلیل ہے بھائی جو ہمارے حدیث ہیں اور ہمارا منحج یہی ہے کہ ہر کسی بھی بات کو جو ہم جو ہے ایسے نہیں سن لیتے ہیں جب تک دلیل ہمارے پاس نہ ہو تو, تو لہذا اب ہم تشریحی دور سے دلیل پیش کریں گے کہ قباعدیا کا وجود تھا لیکن کتابیں شکل میں نہیں تھی اب آئیے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث مبارکہ اور قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو بالکل قواعد فقیہ کی عکاسی کرتی ہے اور چونکہ قواعد فقیہ مختصر الفاظ ہوتے ہیں کوڈ ہوتے ہیں اس کے معنی زیادہ ہوتے ہیں اس طرح سے قرآن مجید تو ایک بہترین کوڈ ہے ہاں قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے الفاظ مختصر ہیں رانی بہت زیادہ زیادہ ہیں یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان کہاں موجود ہے موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہم جائیں گے تو موجود ملے گا ہم کو عبدالن مسود کا ایک مشہور واقعہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ ایک عورت عبدالن مسود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں کہ عبد المسود یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دبیا نلک الشئی قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے تو ذرا بتاؤ کہ یہاں تو میرے جو زیور ہے اس کی زکات کا تذکرہ کہاں ہے قرآن کے اندر میں تو قرآن پورا پڑا کہیں تذکرہ نہیں ملا تو عبد ال کہنے لگے بہت اچھی بات ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہا بھی ہے بیان بھی کر دیا ہے کہ لکل اور اس کا خلاف نہیں ہو سکتا آؤ میں تم کو حل بتاتا ہوں قرآن میں حیا نہیں ہے وما آتاکم الرسول ہو ما ہو ہاں قرآن مہیا نہیں ہے تو یہ جب وہ تو جاؤ تم اللہ کے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق چلو اور اللہ کے ضرورت کی سے قرآن بھی جائے گا تم بحل سبحان اللہ تو قرآن کے اندر قرآن کے اندر میں نے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن اس کی معانی بہت وسیع ہیں اور یہی سیم مسئلہ ہے قبائل فٹ کا قبائل فکر چھوٹا سا کوڈ ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں ایک جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم جوامع الکلم کی صفت ادا کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر بولتے تھے لیکن معانی کے اعتبار سے وہ بہت باتیں ہوتی تھیں اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم اب آئیے پرانے مجید کی ہم چند آیتوں کو ہم یہاں ذکر کریں گے جو بالکل قواعد کی طرح سے ہے جیسے اللہ فرمایا وہ الحم اللہ وہ ہر رمر اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ایک کوڈ ہے میرے پاس سود حرام ہے چاہے وہ سود کالا ہو گورا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو بینک کا ہو گھر کا ہو بازار کا ہو دیہات کا ہو فلائٹ کا ہو کئی کا بھی سود ہو ہر قسم کے سود ایک کوڈ ہے میرے پاس سود حرام ہے جتنے بھی اقسام کے سود ہیں چاہے وہ تجارت میں ہو کمپنی میں ہو یا تعمیر میں ہو یا انشورنس میں ہو یا کسی کی بھی, بھی ہو سدھارا میں اور اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے تجارت کو حلال قرار دیا ہے کوئی بھائی میں جو ہے موبائل کی تجارت کر رہا ہوں جائز ہے ہاں جائز ہے اچھا میں جو ہے پانی کی تجار کر رہا ہوں یار یہ پانی اور موبائل اتنا سارے کیوں ہیں بھائی سب جائز ہے بھائی میں گلاس کی تجارت کیا کر رہا ہوں یار بھائی اتنی کچھ نہیں ہے مطلب کیا میں کرتے رہیے حلال چیز ہو کرتے رہیے تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اللہ ہن تو اس میں کتنے تجارت آ گئے? کتنے تجارت کروڑوں تجارت موبائل کی تجارت چشمے کی تجارت گھڑی کی تجارت اور, اور میکخون کی تجارت بلڈنگ کی تجارت جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ساری تجارت میں داخل ہو گئی مختصر بات مختصر ہے پوری دنیا کو سمیٹ دیے ہاں سمندر کو پوزے میں بند کر دیے اللہ نے اور فرمایا اللہ سے <سَعًا> انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہے کیا مانا ہے اس کا وہ بھائی وہ بھائی وہ جو ہے دن بھر پسینہ چلا کر کے دن بھر صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور میں یہاں بابو بیٹھا رہا ہوں ہے بھائی کتنا بار تنخواہ مل جائے ہاں لائیے لائیے بھائی کام کر رہا ہے وہ تنخواہ لے گا وہ میں کون ہوتا ہوں والاسا کوشش کرنے والوں کے لیے بدلہ ہے میں نے کوشش نہیں کی ہے مجھے کیسے ملے گا آپ بتائیے کہ اس فائدے سے ہم دنیا کے اتنے مسائل سکتے ہیں کروڑوں مسائل کا ہم حل نکال سکتے ہیں کروڑوں مسائل کا حل نکال سکتے ہیں کہ <تصفح> جس کی محنت پیسہ اس کا جس کی محنت مزدوری اس کی میری نہیں میں نہیں لے سکتا ہوں. اس لیے کہ جو انسان اچھا اور یہاں یہ بھی, بھی, بھی ہوتا ہے کہ جس نے محنت نہیں کیا وہ کچھ نہیں ملے گا ہاں بھائی تو تو حرام ہے لٹری تو کوئی شک نہیں ہے میں کوئی شک نہیں ہے اس کہ انہوں نے کوشش نہیں کی دیکھیے اسلام کے اندر میرا آپ لوگ سوال کریں گے تو میں ختم نہیں کر پاؤں گا اگر آپ لوگ کا سوال ہے انشاءاللہ ہم لوگ وقت ختم ہونے سے پہلے دس منٹ کا وقفہ ہم لوگ رکھیں گے آپ لوگ جو بھی سوال ہوگا بہت اللہ رب العالمین اور فرماتے ہیں الَّذِينَ لَا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ <بِالباطل> اے ایمان والو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ یعنی کوئی بھی راستہ جو ناحق کا ہو اس چھوڑ دو اب یہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے میرا میں کام کر رہا تھا میں نے اس کے بخش سے جو ہے دو ہزار ریال چرا لیا یہ جائز میرے لیے آپ کہیں نہیں ایک مسئلہ حل ہو گیا دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ بھائی میں گاڑی کی دکان دے رہا تھا میرے کفیل نے کہا کہ اس کی قیمت دس ہزار ہے میں نے دس ہزار بیس میں دس ہزار بیچا بیچ دیا اسی دکان پہ تو یہ جائز نہیں ہے میں پانچ رکھ لیا میں کہا کہ جائز نہیں اس طرح دنیا کے کروڑوں مسائل کا حل آپ اسے نکال دیجئے کہ حرام طریقے سے آپ لوگوں کی ماں لوگوں کا مال ہے آمنوا الا تجارت ان اگر تجارت ہو جو خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں سے ثابت ہو تو وہ پیسہ جائز ہے تجارت ہو خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کی رضامندی ہو آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی کیا قیمت اس کی دس ریا اٹھا لیا تھما رہے ہیں پانچ ریا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا ارے لو رکھو یار رکھو نا یار ہو گیا نا نہیں ہوا خرید و فروخت کے لیے شرط یہ کیا ہے رضا مندی شرط ہے اگر رضا مندی نہیں ہے وہ تجارت باطل ہے اگر آپ اس کو مطلب زبردستی تھما دیا آپ نکل گئے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کا حرام ہو گیا قرآن کہہ رہے گا ان ترا دن بن گم بہوشی کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے یہ کوڈ ہے ہر وہ تجارت تو ہم کیا لگائیں گے ہر وہ تجارت جس میں رضامندی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جائز ہے اور جس بھی تجارت کے اندر رضامندی ثابت نہیں ہے مولانا وہ مجھے زبردستی لے کے چلا گیا حرام ہے مولانا وہ مجھے دست لگے گیا دوسرے لے گیا نہیں ہے جائز نہیں ہے اس طرح ہم کروڑوں مسائل کا ہم حل یہاں سے نکال سکتے ہیں اچھا اب آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی کچھ ایسے احادیث ہیں جو بالکل قبائل جیسے ایک حدیث ہے ان نمن احمد ایک بہت بڑا قاعدہ ہے بہت بڑا قاعدہ ہے اس طرح سے اور ایک حدیث ہے الخراج بالضمان میں نے بھی کہا جو کہ جس کے لیے فائدہ نقصان اسی کے لیے یہی مانا ہے اس کا یہ اللہ کا فرم، فرمایا ہوا کلام ہے اور ایک حدیث ہے لا ضررر ولا درارا چونکہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہے اگر کسی کا معنی سمجھ میں نہ آئے اچھا اچھا اچھا اللہ تو یہاں ہم کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قواعدہ کا وجو تھا یا نہیں تھا تو میں نے کہا تھا تو مولانا آپ ایسی کچھ دلیلیں پیش کیجیے جس سے ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے رسول میں قواعد چھٹے کا وجود تھا تو میں نے دلیل پیش کیا اللہ کے کی رسول کلام سے اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ان نمل اعمال ویت ان نمل اور یہی یہی ایک قاعدہ ہے ایک بہت بڑا قاعدہ ہے جو آئے گا اس کے ہمارا جو پانچ بڑا قاعدہ جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ بھی ان میں سے ایک بڑا قاعدہ یہی ہے بلا امال بنیاد تو یہ قاعدہ مل گیا کہاں سے ملا اللہ کے کلام سے تو اب ہم جان گئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی قواعد فخریا کا وجود تھا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بنیاد فرمایا اور صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کے اندر موجود ہے اور یہی تو ایک یہ بڑی بڑی بہت بڑی دلیل ہے قاعدہ ہے جو آئے گا ابھی ہمارے سامنے اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا الخراج زمانے بھی ایک قاعدہ ہے جو ابھی آئے گا ہمارے سامنے یہ سارے قواعد اصل نے فرمایا ہے. اور ایک قاعدہ یہ ہے لا درا راؤ ولا درا ایک حجی سے یہ بھی ایک قاعدہ ہے جو تیسرا قاعدہ ہمارے سامنے ہاں ہاں وہ بھی آئے گا ہم اس کی تفصیل ایسے وہاں بات کریں گے ہم اس بھی ہاں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قواعد اللہ کے رسول زمانے میں موجود تھا آپ نے فرمایا ہے لاد اچھا ان اچھا انما الاعمال بنیاد ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے ہر اعمال کا حکم اس کے نیت کے مطابق ہی ہوگا مثال کے طور کیا مثال ایک آدمی آپ کے گھر کے پیچھے چیخ رہا ہے اللہ کے بندے مجھے ایک ریال دے دو اللہ کے بندے مجھے ایک ریال دے دو چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے چکھ رہا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں بار بار چیخ رہا ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں پھر کتنی دیکھ ہاں؟ نے جو ریال دیا دو ریال کس نیت سے دیا آپ نے تاکہ وہ چیخے نہ مجھے پریشان نہ کر جا جا آپ کا سواب ملے گا نہیں ملے گا بتائیے نہیں ملے گا سواب تو نہیں ملے گا ان نمن احمدیت امال کا حکم آپ کے فیل کا حکم آپ کے نیت پر ہے اگر آپ آپ نے کس نے اس کو دیا ہے تاکہ یار یہاں تو رڈ لگا رکھا ہے چیخ رہا جا بھاگیا ہے اگر اگر آپ نیت تھوڑا بدل دیتے کہ نہیں یہ فقیر ہے مزدور ہے یا مجب ہے مجمانگ میں آیا ہے تو اگر ایک دیا دوں گا تو مجھے عجر ملے گا لو بھائی لو لو جا جا جا ٹھیک جی. تو آپ کو سواب ملے گا اس میں حالانکہ کام وہی ہے وہی کام ہے آپ کو اس میں سواب مل رہا ہے اس میں سواب نہیں مل رہا ہے ہمارے معاشرے میں جو مشہور مسئلہ ہے وہ یہ ہے اور اس میں میں جب گھر جاتا ہوں تو بڑی تاکید سے اس کو کہتا ہوں قربانی کا گوشت قربانی جب ہم خریدتے ہیں بکرا خریدتے ہیں تو خربا دے خریدتے ہیں موٹا خریدتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا گوشت بہت اچھا ہوگا ماشاء اللہ ارے اس کا چربی ہی چربی ہے چربی ہی چربی ہے میرے بھائی آپ کو ایک سوال ملے گا آپ بکرا خرید رہے ہیں بازار میں جا کر کے تاکہ میرے بچے بالکل جو ہے تازہ گوشت کھائے اور چربی دار گوشت کھائے اور اچھا گوشت کھائے اور لا کر کے محلے میں جب چراہے میں چوک میں بیٹھے ہیں ارے میں تو دس ہزار کا جو ہے بکری بکرا لایا ہوں یار گوشت دیکھنا اس دن کتنا اچھا ہوتا ہے میں بھی لایا ہوں میرے بھائی اس لیے نہیں لایا قربانی کا جانور آپ نے اس لیے نہیں خریدا ہے کیا آپ اس کا گوشت مقصد ہمارا گوشت نہیں ہے مقصد ہے ری لائی گوشت ہم کو ملے گا گوشت ہم کو ملے گا ہمارا گوشت آپ لگی جائیے گا میں جب میں کروں گا آپ لگے گا لگی جائے گا نیت کرنے کا اللہ تیری یہ جانور میں آپ کی راہ میں قربانی کر رہا ہوں آپ کو سب ملے گا گوشت ملے گا حضرت حضرت السلام کی ماں کی طرح دودھ بھی پائے بیٹوں کو بھی اپنے قریب رکھے اور پیسہ بھی ملے حضرت علیہ السلام کی ماں جو ہے علیہ السلام اپنے ماں کا گور میں بھی ہے مفت کی حالانکہ ماں بیٹا دودھ پی رہا ہے ماں کا پیسہ بھی مل رہا ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہا ہے پیسہ بھی مل رہا ہے نا تو اسی طرح سے اگر ہم نے نیت کو صحیح کر لیا تو ہم کو اجر بھی ملے گا فائدہ ہی ملے گا ہم نے نیت صحیح نہیں کی تو اس کے ہم جو پہلا قاعدہ ہے اس وقت جب آئے گا تو ہم تفصیلی مسائل ذر کریں گے کتنے مسائل آتے ہیں اس میں یہاں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے قاعدے سازر ہوئے ہیں دوسرا قاعدہ یہ جو آپ نے آپ سر فرمایا ہے الخرا جبان کسی چیز کا فائدہ اس کے نقصان برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہے اگر کوئی کسی چیز کا نقصان برداشت نہیں کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ملے گا جیسا کہ میں نے آپ نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اس کا اس کی مثال پیش کر کے بتایا دوسری تیسری حدیث ہے آپ نے فرمایا لاد و لاد کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے کو تکلیف دینا حرام ہے کسی کو بھی جائز نہیں ہے. لا درار ولا درار کی ایک مانا ہے کی نقصان پہنچنا جائز نہیں ہے تو اس کا ہم کتنے مسائل نکالیں گے کھانا کباب میں جب ہم جاتے ہیں حضرت کو چننے کے لیے تو وہاں کیا کرتے ہیں دھکا لگا دیں جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ لا درارہ والا درار, ولا درار. جب ہم جاتے ہیں کیا کہتے ہیں طواف کرنے کے لیے تو وہاں پہ مسئلہ ہے جب ہم جاتے ہیں رسول و سلم کی قبر کی اجازت کرنے کے لیے وہاں پہ وہی مسئلہ ہے ہاں؟ جب ہم جاتے ہیں روزہ جنا کی جنت کی کیاریوں میں سے وہاں جو جگہ ہے وہاں بھی مسئلہ ہے تو وہاں جانے کے لیے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے دھکا دینا آرام ہے اور وہاں پڑھنا سنت ہے سنت کو ادا کرنے کے لیے کام ایسا جائز نہیں ہے لا, لا کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے چاہے اس میں آپ کا فائدہ ہو یا نہ ہو لادرات یہ معنی ہے کہ لادر یعنی کسی کو فائدہ نہ پہنچاؤ نقصان نہ پہنچاؤ چاہے اس میں آپ کا فائدہ ہو یا نہ ہو فائدہ ہو تب بھی نقصان نہ پہنچاؤ فائدہ نہ ہو تب بھی نقصان نہ پہنچاؤ ٹھیک ہے جیسے فائدہ ہو اور نقصان اس کو ہو مجھے فائدہ نہ ہو تو نقصان ہو جیسے مزا ایک مزاج حضرت وقت جا رہے ہیں کسی کو تکلیف دے رہے ہیں نقصان اس کا ہے آپ کا فائدہ ہے فائدہ ہے نا کہ آپ فائدہ سو چلیں گے اچھا اے را کر یہ بھی جائز نہیں اور ایک یہ ہے کہ کسی کا کھانا ہے یا کسی کا پانی ہے آپ گئے ایسے کرے دوسرے آپ فائدہ اٹھایا آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن نقصان نسا کیا اور اس میں آپ نے اپنا فائدہ بھی اٹھایا نقصان تو دونوں سورت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے یعنی بہر صورت کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیے چاہے اس تکلیف میں آپ کا فائدہ ہو یا نہ پچاس ہمارا نقصان ہوگا پانچ روپئے کا بھی نہیں بیچیں گے بہت زیادہ فائدہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں کسی کو دوسرے کو تکلیف پہنچانا اپنے کو نہیں دوسرے کو یہ تجارت ہے قلم کو بیچنا یہ تجارت ہے قلم کو تجارت ہے جیسے یہ قلم میں نے ابھی چار ہزار میں خریدا لیکن میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں کوئی قلم نہیں ہے کوئی قلم نہیں ہے میرے قلم کے علاوہ تو کہہ رہا ہے کہ مولانا اس قلم کا پچاس قلم میں دیجیے گا میں کہاں ہاں ہاں لیجیے تو اگر میں راضی ہوں اور وہ راضی ہے قیمت پر تو بھائی جائز ہے جائز ہے جائز نہیں لادر اس صورت میں ہوگا جب یہ احتکار کی صورت آئے گا احتکار احتکار کہتے ہیں جیسے میرے پاس کوئی کیا کہتے گو ڈاؤن ہے میں نے جب مال آیا مسلمانوں کو تنگی کے وقت سارا مال خرید کر کے جمع کر دیا جب دیکھا کہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے تب ہم نکال ہیں لیکن وہ اس وقت اس وقت کے ساتھ خاص ہے جب تنگی ہو اس وقت کوئی تنگی نہیں اس وقت لہٰذا اس وقت احتکار کی کوئی ضرورت پیدا نہیں ہوتی ہاں بعض سامان میں احتکار کی صورت اس وقت بھی حاصل ہو سکتی ہے جیسے کوئی چیز ایسی جیسے کچھ میڈیسن ہے جو ہر جگہ متاثر نہیں ہے کچھ میڈیسن ایسے ہیں جو ہر جگہ متاثر نہیں, ہیں. ہیں ہر, جگہ نہیں ہیں. ہر جگہ نہیں پہ آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں جب وہ میڈیسن کی انپوٹ ہوتی ہے تو کوئی کمپنی والے اس کو لے لیتے ہیں. خاص کمپنی والے اور اپنے اسٹور میں رکھ دیتے ہیں اور جب وہ موسم میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ زیادہ قیمت میں اس کو بیچتے ہیں دوسروں کو نہیں اختکار اور ایجائز نہیں ہے اسلام اللہ کا سنہ فرمایا ہے کہ احتکار کا جائز نہیں اختیار کرنے والا گناگار ہے کب یہ وقت احتکار نہیں ہوتا ہے جب تنگی ہو اور تنگی کی حالت میں کہیں سے مال ان پٹ ہو اور لوگوں کو ضرورت ہو اور تو وہ کیا کرے مالوں کو خرید کر کے اسٹور جمع کر دے اور پھر جب ان کا جب بھاؤ بڑھ جائے تو اس کو بیچے یہ ہے احتکار جی لاور والا ذرار کا ایک مختصر سامانہ سمجھیں کہ ہر ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اپنے فائدے کے لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہو جائے آپ کا نقصان ہو جائے یا آپ کا فائدہ ہو جائے ہمارا نقصان ہو جائے دونوں طرف سے اسلام نے سب کا خیال کیا ہے اس میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور ایک حدیث مشہور ہے البیگنت والد ولیمین یہ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے ایک بہت بڑا قاعدہ ہے. اور اس قاعدے سے ہم ہائی کورٹ میں بہت سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں کتنے مسائل دو تین چار کروڑوں مسائل کا حل نکال سکتے ہیں کیا اس کا البیت المدعی مدعی پر گواہ پیش کرنا لازمی ہے اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکا تو مدعا علیہ قسم اٹھا کر کے حلف اٹھا کر کے بری ہو جائے گا اب مثال کے طور پر کسی نے آپ کا موبائل لے لیا کسی نے آپ کا موبائل لے لیا آپ نے کہا کہ موبائل واپس کر دیئے تاکہ تو آپ کو موبائل نہیں ہے یہ میرا موبائل ہے تو آپ نے ہائی کورٹ میں یا کسی قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر دیا آپ قاضی کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوے دار ہیں نا تو دو گواہ پیش کیجیے قاضی یہ نہیں کہیں گے کہ جس کے پاس موبائل ہے آپ دو گواہ پیش کیجیے نہیں جو دعوے دار ہے جو مدعی ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کو دو گواہ لانا ضروری ہے اگر وہ دو گواہ نہیں لا سکے تو جس کے پاس موبائل ہے وہ قسم اٹھائے گا قسم کھائے گا حلب اٹھائے کہے گا واللہ قسم خدا کی یہ چیز میری ہے اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا تو یہ جو کوڈ ہے اس سے ہم بہت سارے مسائل کا ہم حل نکال سکتے ہیں اب دیکھیے یہ تو قرآن سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قواعد رکھیا موجود تھا اور حضص رسول سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قواعد جتنے موجود تھا پھر صحابہ کے زمانے میں یہ موجود تھا یا نہ تھا اب آئیے ہم ڈھونڈتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں یا ان کی زبانوں پہ بہت سارے ایسے کلام جاری ہوتے تھے جو بالکل قواعد کی عکاسی ہے قواعد کی فوٹو کاپی ہے یا قواعد ہی ہے ہم چند نمونے پیش کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل شعی فی فلقرآ کل شعی فی فل قرآنی او او فہو مخ وہ کلو شعیع فلا کیا مانا ہے اس قاعدے کا ابن عباس یہ قاعدہ ہے تفصیل کے بعد میں کیا قاعدہ ہے سن لیجیے ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی او او کا لفظ آیا ہے او کا یا یا, یا او هنا قران ما بسم الله الرحمن الرحيم فكفاره ربي تعالى ها او, أو فكفارته ايتام وشرات الله بالذنب با في ايمانكم ولكن يواخذ من عكته الايمان فكفارته ايطعام عشرة مساكين من اوساط من اوساط تطعيكم تدعمون اهليكم او تحرير او, تحرين. أو تحرين رقبة. اوکلف آیا ہے نا باز کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی جگہ او اوکل استعمال ہوا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اختیار ہے کریں یہ کریں یہ اختیار ہے اور پرانی مجید کے اندر جہاں بھی فعلم تجدو کا ذکر آیا ہے اگر ایسا نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ سب سے پہلے پہلے کام کو کرنا ہے اگر وہ نہ کر سکا دوسرے کرنا ہے اگر یہ نہ کر سکا تو تیسروں کرنا ہے جیسے کے اندر ہے مجاد میں ہے کہ اگر کسی نے اظہار کیا اپنی بیوی بی سے اس کا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے اگر وہ نہ سکے اگر وہ نہ پائے تو کیا کرے تو دو مہینہ مسلسل روزہ رکھے اگر ایسا نہ کر سکا تو وہ کیا کرے ساٹھ مسکیو کھانا کھلائے ہے نا تو یہ قائل یہاں کو قائل مل گیا لہذا جب بھی ہم پڑھیں گے قرآن کہ مولانا اگر کوئی قسم کھائے اور قسم کا جو ہے ہانس ہو جائے قسم کو توڑ دے قسم کے خلاف کر دے اس میں کیا کفارا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کو اختیار ہے اس کو اختیار ہے چاہے یہ کرے چاہے غلام آزاد کرے چاہے دسم سر کھانا کھلائے یا چاہے اس کے یا تین روزہ رکھ لے آپ پھر کہیں گے مولانا یہ آپ نے اختیار سے دیا تو ہم کہیں گے دیکھیے کہ ابن عباس کا میرے پاس قاعدہ موجود ہے ابن عباس نے فرمایا ہے پرانے مجید کے اندر جہاں بھی او او کا لب استعمال ہوا ہے وہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا ہے چاہے جو اور جہاں اللہ تعالیٰ نے فعلم تجدو کا استعمال کیا ہے یا فعلم تستدی فہم استطح کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں ہم کو سب سے پہلے وہ کام کرنا ہے جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے اگر اس میں طاقت نہیں ہے تو دوسرا والے سٹیپ میں آنا ہے اور اس کی طاقت نہیں ہے دوسری سٹیپ میں آنا ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سارے قبائل موجود تھے کادیشور یہ تابعی میں تاب ایسے کادیشور فرماتے ہیں کہ مد... اے... جو کسی مال کا غامن ہو اس کا فائدہ اس کو ملے گا اس کا فائدہ اس کو ملے گا کیا مانا اس کا جیسے گروی میں نے ابھی گروی کا تذکرہ کیا نا گروی اگر کسی کے بعد میں نے رکھا ہے تو اگر یہ گروی کس کا مال ہے میرا مال ہے نا مال میرا حالانکہ اس میں رکھا ہوں اگر مر جائے گا تو ذمہ داری میری ہے اس لیے کہ اس کا جو بچہ اگر گائے رکھا اس کے پاس تو گائے کا جو بچہ ہوگا بچہ میرا ہی ہوگا اس کا ہی ہوگا تو فائدہ میں لوں گا تو اس کی ضمانت یعنی اس گائے کی کھانے پینے خرچہ پانی مجھے برداشت کرنا پڑے گا جو وہی مانا ہے جو میں نے بیان کیا یعنی وہی فائدہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب اس کے خسارے کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہو اس کے ذمہ ہو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ مطلب زمد... خطارے کی ذمہ داری آپ اور فائدے میں آپ جو ہے پانی میں میں خشکی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ خشکی بھی برداشت کرو اور پانی برداشت کرو ہاں ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ جو فائدے میں رہیں گے میں ہمیشہ نقصان رہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے دیا مضاربہ ہے نا کو کہتے ہیں مزاربا کہتے ہیں پیسہ میرا محنت آپ کی آپ کو میں نے ایک ہزار ریال لیا تو بھائی اس پیسے سے آپ تجارت کیجیے تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ایک ہزار ریال لے کے جائیے تجارت کیجئے اگر گھاٹا ہوا تو برداشت آپ کریں گے اب جتنا فائدہ ہوگا 50-50 پیاس -50. ہوا اللہ فائدے میں مزید میں تو وہ تو گئے اور جب نقصان کی باری آئی تو کہا کہ حضرت آپ اس کو برداشت کیجئے گا نہیں ہو رہا ہے جائز نہیں ہے ایسا ہاں کب جائز ہے یا تو آپ ان کو ایسا کہہ دیجیے ہزار روپیہ لیجیے کیجیے فائدہ کو مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے فائدہ میں فائدہ نہیں لوں گا وہ قرض ہے یہ جی. تو قرض آپ لیے تو قرض کی ذمہ دار کون بھی آپ گیا نا اس میں سے اگر ایک ایک سو روپیہ گم ہو گیا تو ذمہ دار آپ ٹھہریں گے اس لیے کہ اس ایک ہزار کا فائدہ آپ ہی خود سمیٹنے والے تھے سمجھ رہے ہیں نا تو ف... جو گھاٹا اٹھائے گا وہ نقصان وہ فائدے بھی, بھی شامل ہوگا جو گھاٹا نہیں اٹھائے گا وہ فائدے میں شامل نہیں ہو سکتا ہے یہ قاری شراہ کا بیان ہے یہ تعبیر میں سے ابراہیم نقی کا ایک مشہور قول ہے کہ کل کر کل دن جر فن کا ہوا ریبا ہر وہ قرض ہر قرض جو جس میں فائدہ ہو جس میں فائدہ, فائدہ آئے یا فائدہ لے وہ سود ہے مثال کے طور پر میں نے اس کو ایک ہزار ریال دیا وہ میرے پاس آیا کہا کہ مولانا مجھے ایک ہزار ریال قرض دیجیے میں کہا کہ آ, لے کے جاؤ لیکن مجھے ایک کام کر کے دو کہا کیا میری گاڑی ذرا صاف کر دینا میری گاڑی ذرا صاف کر دینا تو میں اس کو ایک ہزار روپیہ کر دے رہا ہوں لیکن فائدہ اٹھا رہا ہوں کیا فائدہ ہے گاڑی بڑھ رہا ہوں یا مان لیجیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا سامان وہاں تک پہنچا دیجیے تو اگر وہ انسان وہ سوچ, وہی سوچتا ہے کہ اگر میں اس کے اس بات کو نہیں مانوں گا تو شاید مجھے کرد نہیں دے گا اگر نہیں نہیں مجھے مجھے نہیں لینا ہے میں نہیں جاؤں گا تو قرض بھی نہیں ملے گا آپ کو تو ہر وہ قرض جس میں فائدہ ہے جاج نہیں ہے اور ایک مثال میں بتاتا ہوں ایک ہزار ریال دیا کہا کہ بھائی آپ کو دوسرے مہینے میں اس کو ایک ہزار پانچ دینا پڑے گا تو یہ مثال میں نے اس لیے پیش نہیں کیا کہ یہ مثال بہت واضح مثال ہے میں آپ کو تھوڑا سا اندر کی مثال جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو بیان کرنا مقصود تھا میرا سمجھ رہے ہیں اگر کسی کو ایک سوریال دے کر کے ایک سو ایک ریال نہیں لے سکتے ہیں یا ایک سوریال دے کر کے آپ ایک سوریا اور, اور ایک روٹی بھی نہیں لے سکتے ہیں ہاں؟ <تضحء> آپ کسی کو ہزار... ایک ہزار ریال ادھار دیے لیکن شرط یہ پانچ دن کھانا پڑے گا یہ بھی جائز نہیں ہے ہر فائدہ بھائی آپ کو ایک ہزار ریال دوں گا لیکن دکان چلیے آپ مجھے آپ مجھے ایک کپسی بلائیے نہیں جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے ان لوگ ہر دن جر رہا نہ دور میں ابراہیم نقی کا قول ہے تو یہ ایک قل بھی ایک قاعدہ ہے تو اب ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے اللہ تعالی کلام کلام مجید کے اندر صلی اللہ کے کلام کے اندر صحابہ کے کلام کے اندر تابعین کے کلام کے اندر فقح فقح قواعد کا وجود تھا آتا جی اچھا وہ میں نے چھوڑ دیا لے کے یہ وقت ہو سکتا ہے کم ہو جائے ہاں یہ کہ ابن عمر, عمر فرماتے ہیں مکاچ الحقوق شکوق مکاچ اور الحقوق ان دا شروط آپ کو حق اسی وقت ملے گا جب ان کے شروط سارے مہیا سارے, سارے شروط مہیا ایک مثال کے طور پر بیٹا ہو باپ کو باپ کا تھوڑا کب ملتا ہے چند شروط کے ساتھ تین شروط ہیں اس کے اگر تین شروط مکمل نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گا ایک شرط یہ ہے کہ باپ مکمل طریقے سے مر جائے आ, زندہ ہے آپ کا حق مجھے نہیں نہیں ملے گا تو جب تک پورے شروع نہ پائے جائے کسی چیز کے اس وقت تک آپ کو وہ ہو حق نہیں ملے گا آپ کے لیے آپ کی جیب میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا قائدہ ہمارے لیے اب ہم ہر چیز میں دیکھیں گے بے میں خرید میں فروخت میں ہر مسئلے میں اگر شروع پائے رہے ہیں تو آپ کو ملے گا نہیں ہے تو نہیں ملے گا اچھا تو اب ہم یہی سے پہلا مرحلہ ختم کرتے ہیں پھر دوسرا مرحلہ نماز کے بعد شروع کریں گے اگر کسی کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں